من من بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عرضنا ان حکم یا نہیں؟ من صحیح. بلکہ ترجمہ ہمارا فخالقم کی راری کا فارون سے فقال اللہ وسیع بابا سامنے ہے کہ ایک شخص اذان دے دونوں سے اور دوسرا اقامت تو کیا یہ جائز ہے اور اس میں اختلاف تھا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل کے مطابق امام مالک بھی اور امام اعوضای یہ حضرات کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جو اذان دے وہی حکام کے جبکہ اخناف رحم اللہ اور محمد مالک کے قول کے مطابق سوری حسن بصری وغیرہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرشتے ہی ہے اس میں اقامت اگر کوئی دوسرا کہ تو وہی جائز ہے پھر اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احناف میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آیا آ کیا کوئی بھی اذان دے اور دوسرے اقامت کیا تو بالکل درست ہے کہتے ہیں کہ اقامت اذان اگر کوئی اور دے دے اور اقامت کوئی دوسرا کہے بغیر مؤزن کی اجازت کے تو اس میں کراہٹ کا قول ہے اگر کوئی دوسرا اقامت کہ ہے لیکن مسجد کی اجازت کے ساتھ کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے مسجد کی رضامندی کے ساتھ اگر کوئی دوسرا اقامت کہہ دے یا اس کی اجازت کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے بغیر بلاخ راہ جائز اور البتہ بغیر اس کی رضا رضامندی ہے اور بغیر اس کی اجازت کے یہ کیا ہے مقرور ہے لیکن جائز ضرور ہے یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی پہلے حضرات کی دلیل حاری کی روایت تھی آپ کے سامنے آ چکی دوسرا جہاز آپ سے رفیع کی کہ انہوں نے آزان سے کھلائی دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ان حضرات کی دلیل یہ تھی کہ حارشدائی کہتے ہیں کہ میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو میں نے صبح کی اذان دی جب نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت بلال نے اقامت کہنے شروع کی اقامت کہنے لگے کھڑے <تصفح> ہوئے اقامت لیے تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ کے بھائی سدائی نے اذان دی ہے لہٰذا جو اذان کہے وہ اقامت ہے وہ کہتے ہیں اس روایت سے پتہ چلتا ہے اس کو دو سنتوں کے ساتھ دائنے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اذان کہے گا وہی اقامت کہے گا دوسرے کے جائز نہیں ہے جبکہ دیگر اندازی کہتے ہیں کہ جائز ہے ان کی روایت ان کی دلیل کی ایک روایت ہے اور دوسری اگلی دلیل ہے روایت یہ ہے کہ اب زید اپنے آپ ربیع نے خواب دیکھا تھا اذان والا انہیں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ نے فرمایا کہ حضرت فی کو سکھا دو اس لیے کہ وہ تم سے بلند اعوان والے ہیں وہ اذان ہیں تو کہ حضرت فی الحال نے اذان دی پھر اقامت کے وقت آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم اقامت کرو بلال نے اذان دی حرب بلال نے اور اقامت کس نے کی ہے عبداللہ آپ ذرا بھی ہی نے تو معلوم یہ ہوا کہ اذان اور کہے اقامت اور کہے جائز ہے تیسرے نمبر پر عقلی دلیل تھی یعنی دوسری دلیل تھی یہ عقلی دلیل تھی عقلی دلیل میں آپ کے سامنے میں نے کہا تھا کہ نماز سے پہلے کچھ ایسی شرائط ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی نماز کے لیے وہ ضروری ہوتی ہیں اور وہ نماز سے پہلے ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے اور, اور ہی ہیں نماز سے پہلے ضروری ہیں ان کے بغیر جماعت نہیں ہے اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہے اور جمعہ کی نماز میں خطبہ ہے خطبہ لازم ہے جمعہ کی نماز بغیر خطبہ تو پائی نہیں جاتی اور خطبہ کے بغیر نہیں ہوتا تو, تو اس کا اصل کا تقاضا یہ ہے کیونکہ اس میں خطبے میں اور نماز میں ان دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہے دونوں کا حکم ایک جیسا ہے اور لازم ملزوم ہے تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو شخص امام ہو جمعے کا خطیب بھی وہی ہو یعنی خطبہ بھی وہی ہے چاہیے یہ تھا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو امام ہو وہی کیا ہو خطیب ہو خطبہ دینے والا ہو ٹھیک ہے کہ نہیں تو اسی طریقے سے اقامت پر امامت اقامت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کیا ہے لازم اور ملزوم ہے تو اس کا تقاضہ بھی یہ تھا کہ اقامت بھی کس کو کہنی چاہیے امام کو کہ جو امامت کرے وہی اقامت کے کیونکہ جو اقتصاد اقامت کا ہے جماعت کے ساتھ وہ تو اقتصاد خطرے سے بھی بڑھتا ہے حالانکہ خطرے میں تو اقامت بعد میں ہوتی ہے ہو پہلے ہوتا ہے تو اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے اقامت بھی امام کے لیے ہونی چاہیے حالانکہ سب کا اتفاق ہے سب کا اتفاق ہے کہ خطیب امام کے علاوہ ہو سکتا ہے یعنی یہ جائز ہے کہ خطبہ کوئی اور کہیں جمعے کا اور جمعے کی نماز کوئی اور پڑھائے اس میں بھی سب کا اتفاق ہے اور اسی طریقے سے اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ اقامت امام کے علاوہ کوئی کہے اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ اقامت جو ہے امام کے علاوہ کوئی کہے تو یہ کیا ہے جائز اور درست ہے تو اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ جب امامت کے زیادہ لائق کون تھا امام تھا تو جب اس میں جواب آ گیا کہ امام کے علاوہ کوئی اور اقامت کہہ سکتا ہے تو معذر کا درجہ تو امام سے دور کا ہے تو جب امام کو چھوڑ کر امام کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اقامت کہہ سکتا ہے تو مذہب کو چھوڑ کر کوئی دوسرا شخص اقامت کو بطریقہ اولا اس کے لیے جائز ہونا چاہیے کہ وہ اقامت کے کی ہے کیا عقلی دلیل سمجھ میں آ گئی جی آپ کے سامنے آ چکی تھی دیکھیے ذرا دوسری روایت کے ترجمے کو اور اپنی دلیل کے ترجمے کو پہلی حدیث کا ترجمہ اور عبارت آپ کے سامنے آ چکی تھی وخالف و خالف احناب وغیرہ غير اذن لها کوئی حرج نہیں ہے کہ معلوم <idée> شایا <ایازان> <قل> اور اور جائز عبد اقامت کا. اگر جائز ابن عبد اقامت کا نہ ہوتا تو رضی اللہ عنہ قال آدیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکبر توہو کیفر آئیت العذاان کہتے ہیں ایسی اللہ عنہ جب نے آپ سے رفی کہ میں آپ کی خدمت میں آذر ہوا یہ آپ کے پاس آیا فاکبر توہو فسمنہ نے آپ کو بتایا کیفر آئیت العذاان کہ میں نے آذان کو فیسے دیکھا فقال آپ صلی اللہ عنہ نے ارشاد سمایا ال ایہن نعرہ ان الفات کو بلال کو مطلب اچھا یہ ہے کہ ان کی آواز بلند ہے لہٰذا یعنی دی دیکھی تھی دی تو مجھے رکم دیا جاتا رحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, اور ان اقامت کہنے کا کیا دے دیا؟ ازان میں مقصد یہ تھا مت میں ضرورت نہیں ہے زیادہ بلندی کی تو آپ دے دیں تو اس تحریر سے یعنی ان صرف دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ ایک شخص ازان کے دوسرے احکامت کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ بات ہے کہ افسر ہمارے یہاں بھی یہی ہے جو اذان کہے ہے وہ وہی اقامت ہے لیکن تاہم اگر دوسرا کے تو کیا جائز ہے یہ نہیں تو ہمارے ہم ہاں. البتہ اگر بغیر اجازت کے ہو اور مندی نہ متعارض ہو گئیں پہلی روایت میں کہ منع فرما دیا تو فرال کو اقامت کہنے اور کہا کہ سدائی ہی, ہی اقامت کے ہے اور اس روایت میں اپنی خود حکم فرمایا دوسرے کو تو اب اردنا طریقۂ نظر بس ہم نے ارادہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ انل ہم نے چاہا کہ انل تمک محاذ میں طریقۂ نظر عقلی طریقے کے مطابق نظر کے طریقے پر ہم اس بات کے حکم کو پہچانے کہ کیا حکم روایت پر عمل ہوگا حکم کیا ہے ہم کس روایت کو ترجیح دیں گے بتا چکا تھا آپ کو کہ مناسب نہیں ہے یہ کہ ایک اذان دیں دو لوگ یہ کسی نے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. نہیں ہے یعنی آزان کو دو لوگ آدھی ازان ایک ہے آدھی ازان دوسرا یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے فہ کا مالا کون اذان والے کامت کا ذالی اب ایک استعمال تو یہ کہ آزان اور اقامت بھی ایسے ہی ہو اور اقامت بھی ایسے ہی ہو یعنی جائز نہ ہو کہ بھائی اذان کوئی اور کہے اور احامت کوئی اور کہامت یعنی ہم ایک ہی جان کر ہم یہ کہ دو لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ وہی وہ اذانت بلکہ ایک ہی کے لیے اللہ رج الم کو نہ کرے مگر ایک ہی آتی ہے وہ استعمال اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ اذان اور احامت دو الگ الگ چیزیں ہوں جب دو الگ الگ چیزیں ہوں تو ایک ہے ذمہ داری سنبھال لے دوسرے کی تو کوئی حرض نہ کوئی حرج نہ کوئی بھی ان دونوں میں ایک ذمہ داری لے لے رجلح ایک علاحدہ اور کہتے الگ آدمی اور الگ آدمی کہتے دوسرا احتمال ہے دو احتمال فنظر نہ اب ہم نے خیال کیا اور فکر کیا فرائی فرائی نماز کو کہ اسباب، اسباب ایسے ہیں کہ کہ جو اس سے مقدم ہوتے ہیں پہلے ہوتے ہیں محنت دعا جو نماز کی طرف بلانا ہے جو نماز کی طرف بلانا ہے یعنی ایسے اسباب کو جو نماز کی طرف نماز سے پہلے ضروری ہے اور یہ نماز کی طرف متوجہ کرنے والی ہے اور یہ دونوں چیزیں نمازرک ہیں ہی حکم ہے الجما آتا اور اس طریقے سے ہم نے جمعہ کو دیکھا کہ اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے جو کہ خطبہ اس کے لیے ضروری ہے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے فکار تو مضمن عطم بالخطبہ نماز جمعہ جو ہے یہ کیا ہے متصل ہے بالخطبہ خطبے کے ساتھ وقار منصل جمعہ تو غیر اور اگر کسی نے جمعہ کی نماز پڑھ لی بغیر خطبہ کے اس کی نماز کیا ہے باطل بغیر خطبے کے جمعہ ہوتا ہی نہیں تو کہ خطبہ جو ہے یہ نماز سے پہلے ہوتا ہے ایک تو یہ بات ورین المامہ لا یز و این پونہ ہو وغیر اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لایہ جگو اور بعض نسخوں میں جو ہے یہ لائم بری ہے یہاں پر یہاں میرے پاس جو بھی نسخہ ہے اس میں لا یہ زب لکھا ہوا اور بعض نسخوں میں کیا ہے لائم بری کہ مناسب نہیں ہے کہ پونہ تو یہ چاہیے کہ امام بھی ہو جو خطیب مناسب نہیں ہے یعنی لا دے وہ مناسب نہیں ہے لا یم غیر امام ایسا ہو جو خطیب کے علاوہ یعنی ضروری یہ ہے خیر کے مطابق کہ کی کیا ہونا چاہیے جو امام ہو غیر خطیب جس نے امامت کرنی ہے خطبہ بھی وہی پڑی امام و جمعہ وہی ہونا چاہیے جو خطیب کیوں واحد من اس لیے کہ خطب اور جمعہ میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے متصر ہے جی جی جی ہے لیکن منهما من جب دونوں کے دونوں کیا ضروری ہوئے خطبہ بھی جمع بھی تو لائم القائم بهما الا رجل واحد ان دونوں کو ادا کرنے والا کیا ہونا چاہیے الا رجل واحد اگر ایک ہی ہونا چاہیے جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و مزوم ہیں تو دونوں کو قائم کرنے والا کون ہونا چاہیے ایک ہی شخص ہونا چاہیے ورقام اسی طریقے سے ہم نے اقامت کو ذرا دیکھا دو باتیں ہیں ایک جمع جمع اور کتبے کو دیکھا نماز اور کتبے کو دوسرا اقامت من کو صلاحی ہے اس کو بھی نماز کے اخبار میں سے بنایا گیا ہے یا نہیں اس بات پر اجماع ہے اتفاق ہے کہ امام کے علاوہ اس کی ذمہ داری اس کا ذمہ دار کوئی اور شخص لاب کوئی حرض نہیں ہے کہ اینت والا یہ ذمہ دار ہو اس کا غیر المام امام کر لو یعنی سب کے اتفاق ہے کہ اقامت کی ذمہ داری امام کے علاوہ کوئی بھی شخص کیا کر سکتا ہے لے سکتا ہے ٹھیک ہے طلح غیر المام وہی امیر سلاد اخرب پب فقما فیسے کان یا طلح غیر المام جب اقامت کی ذمہ داری امام کے علاوہ کوئی لے سکتا ہے وہی امیر سلاد اخرب و منہا مین الزان جب کہ اقامت جو ہے وہ نماز سے زیادہ خرید کر ہے مین سے وہ اذان سے زیادہ کیا ہے قریب قری ط تو لا اللہ تو پھر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کان لا تھا تو حرج نہیں ہوگا یا اقامت کا ذمہ دار ہو غیر الجی اس شخص کے علاوہ یول آزانہ جس نے اذان کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو جب اصل ذمہ داری تو کس کی بنتی تھی امام کی بنتی تھی اقامت والی کیونکہ وہ امامت کے رات متصل ہے اقامت تو جب اس میں اتفاق ہے کہ امام کے علاوہ کوئی اور اقامت کہہ سکتا ہے حالانکہ اقامت کی فرار متصل ہے نماز کے ساتھ تو جب امام کے علاوہ کوئی اور اقامت کیا اس پر جب سب کا اتفاق ہے تو مؤذم کے علاوہ اقامت کہنے میں تو بطریقہ یا کیا ہونا چاہیے اس میں جواز ہونا چاہیے کہا جا نظر بس یہی کیا ہے نظر کا ہے یہی دلیل ہے آپ سے کہا تھا کو